انا وہ کر کے مبتلہ بندوں کو اپنے عازماتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعود بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام وسلام علیہیا رسول اللہ سلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ والا والسلام کباس ہابیا حبیب اللہ حبیب اللہ سلاۃ وسلام علیہ نبی اللہ علی کباس ہابیا نور اللہ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 باب فیضان عید الفطر کے آغاز میں یہ واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ مولائے کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم کے پاس ایک مرتبہ ایک کفار کا دودکارا ہوا فقیر آیا اور انہوں نے اذرائے مزاح عذرائے مذاق حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیا حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرنا بندہ تارا وزول کریم نے اس کے ہاتھ پر کچھ پڑھ کے دم کیا اور کہا کہ اپنے مٹھی کو بند کر لو اور کہا کہ جا کر کفار کے سامنے کھول دینا کفار یہ مذاق اڑا رہے تھے کہ پتہ نہیں مٹھی بند کرنے سے نہ جانے کیا ہوتا ہے چنانچہ جیسے ہی اس شخص نے جا کر مٹھی ان کے سامنے کھولی وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ مٹھی جو ہے وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی اللہ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درود پاک کی خوب خوب کثرت کریں سیدنا مولا علی مشکل شیر خدا علی گل مرتبہ کر رم اللہ وجل کریم نے درود پاک پڑھ کر اس کی مٹھی پر دم کر دیا تھا ایک مرتبہ آئیے ہم بھی اسر و برکت کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلی اللہ وسلم مٹھے اس اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین پیارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دکھیا امت کی غمخاری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل پر عزوجل للہ عز علاج کے سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہیں آپ جانتے ہیں کہ سلسلے میں فون کالز کے جوابات اور مسائل کا حل قرآن مجید فرقان حمید کی آیات دعاؤں احادیث سے مبارکہ اور اقوال بزرگان دین رحیم اللہ المبین کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش اور صحیح کی جاتی ہے اور یہ بات بھی ہر بار بتائی جاتی ہے عرض کرتا چلوں کہ سیدنا انس صلی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان حفاظت نشان کہ قید العلم بالکتابہ یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو اس پر عمل کرنے کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کے لیے مدنی چینل پر موجود اسٹن بھائی ناظرین آپ جلدی جلدی اپنے ڈائری اور قلم لے لیجئے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاء اللہ جو اولاد و وظائف بیان کیے جائیں گے تو آپ لکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو یاد رہیں گے انشاءاللہ شاء اور کبھی کسی نے کوئی ایسا مسئلہ بتایا تو آپ اسے یہ بتائیں کہ بھئی میں نے ڈائری میں تحریر کر لیا تھا اور الحمدللہ مدنی چینل پر یہ سلسلہ بتایا گیا تھا اس پر یہ اواد و وظائف یہ بیان کیے گئے تھے تو محمد شیخ طریقہ میرسنت کی طرف سے جو اواد و وظائف بیان کی جاتے ہیں پھر سب کو اسے کرنے کی اجازت ہوتی ہے لہٰذا آپ اسے لکھ لیں اور اس پر عمل کیجئے اور ثواب کمائیے تو انشاءاللہ بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی امید ہے کہ آپ اس وقت اپنی ڈائری اور پین لے کر تشریف لا چکے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی مدنی پھول اور دعائیں ضرور لکھیں گے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میں جی مجھے جریان ہے میں سعودی عرب ہو گیا ہے ایک سال کا میں آیا ہوں اور مجھے جریان کی بیماری میں گھرا ہوا تو میں بہت سی دوائیاں کھا چکا ہوں لیکن مجھے کوئی ارام مہربانی فرمات مجھے اس کا علاج بتا دیں احسان الحق آ... بھائی کا مسئلہ آپ نے سماپت کیا تھا ان کا روحانی علاج عطا فرما دینا اللہ تبارک و تعالی ہمارے احسان الحق بھائی کو مذکورہ مرض سے شفا عطا فرمائے جو انہوں نے مرض بیان کیا اس کے لیے اس سے نجات کے لیے وظیفہ پیش خدمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شافی, یا شافی یا شافی یا شافی یا کافی یا کافی یا کافی یا ودود یا ودودو یا ودود یا رحیم یا رحیم یا رحیم یہ جو پورا وظیفہ بتایا گیا اس کو ایک مرتبہ پڑھ کر اول و آخری ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور پانی پر دم کر کے سورج نکلنے سے پہلے شمال کی طرف رخ کر کے تین گھونٹ میں اس کو پی لیں انشاءاللہ و تبارک و تعالیٰ آپ تا حصول شفاش عمل کو جاری رکھیں گے تو بہت جلد آپ اپنے اس مرض میں افاقہ پائیں گے انشاءاللہ مجھے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے احسان حق بھائی نے ابھی مسئلہ فرمایا تو اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر السنت نے اپنے رسالے وضو کا طریقہ میں ان کے لیے کچھ احکامات ارشاد فرمائے یہ یقیناً ظاہری بات ہے یہ مسئلہ جس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اسے نماز وغیرہ تو ادا کرنی ہے تو کس طرح وہ ادا کرے لہذا جن کا وضو نہ رہتا ہو ان کے لیے چھ احکام انتظار توجہ سے سنیے خطرہ آنے پیچھے سے دی خارج ہونے زخم بہنے دکتی آنکھ سے بوجہ مرض آنسو بہنے کان ن... ناف استان سے پانی نکلنے پھوڑے یا ناسور سے رتوبت بہنے اور دستانے سے وزو ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی کو اس طرح کا مرض مسلسل جاری رہے اور شروع سے آخر تک پورا ایک وقت گزر گیا توجہ رکھیے گا کہ شروع سے لے کر آخر تک ایک پورا نماز کا وقت گزر گیا کہ وزو کے ساتھ نماز فرض بھی نہ ادا کر سکا وہ شرائن معذور ہے اسے کیا کہیں گے شران معذور کہیں گے ایک وضو سے اس وقت میں جتنی چاہے نمازیں پڑھے اس کا وضو اس مرض سے نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے اچھا اب فرض نماز کا وقت جاتے ہی معذور کا وضو جاتا رہتا ہے جیسے کسی نے وضو کیا اور, آ... یا اور یہ حکم اس صورت میں ہوگا جب معذور کا عذر دوران وضو یا بعد وضو ظاہر ہو اگر ایسا نہ ہوا اور کوئی حدث بھی لاحق نہ ہوا تو فرض نماز کا وقت جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا مثال کے طور پر کسی نے اثر کے ٹائم پہ یہ سلسلہ کیا لیکن اسے فار ایگزامپل اگر قطرہ آنے کا معاملہ ہے تو مستقل آ ہی رہا ہے اب نماز کا وقت جیسے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو اس کا وضو بھی چلا گیا اور اس نے وضو کر کے رکھا نماز پڑھ لی اب کچرا نہیں آیا نماز پڑھی اور مغرب کا وقت بھی داخل ہو گئے اب لہذا اس کو خطرہ نہیں آیا لہذا اس کا وضو بھی رہے گا لیکن فرض نماز کا وقت جانے سے معذور کا وضو ٹوٹ جاتا ہے جیسے کسی نے اثر کے وقت وضو کیا تھا تو سورج غروب ہوتے ہی وضو جاتا رہا اور اگر کسی نے آفتاب نکلنے کے بعد وضو کیا تو جب تک زہر کا وقت ختم نہ ہو وضو نہ جائے گا کہ ابھی تک کسی فرض نماز کا وقت نہیں گیا اثر کا وقت قلیل ہے سورج ڈوبا آرزہ لاکھ وہ وزو ٹوٹ ٹھیک لیکن زہر کا وقت یہ طویل ہوتا ہے اس کے لیے فرمایا کہ آ, اگر اس وقت کسی نے کیا تو اب اس کا اگر آ, وزو نہیں جائے گا جب تک کہ زہر کا وقت اس کا یہ رہتا ہے اس وقت میں جتنی چاہے وہ نمازیں ادا کر سکتا ہے اچھا جب عذر ثابت ہو گیا تو جب تک نماز کے پورے وقت میں ایک بار بھی وہ چیز پائی جائے معذور ہی رہے گا مثلا کسی کو سارا وقت قطرہ آتا رہا اور اتنی مہلت ہی نہ ملی کہ وزو کر کے فرض ادا کر لے تو معذور ہو گئے اب دوسرے اوقات میں اتنا موقع مل جاتا ہے کہ وزو کر کے نماز پڑھ لے مگر ایک دفعہ قطرہ آ جاتا ہے تو وہ اب بھی معذور ہے ٹھیک ہے ہاں اگر پورا ایک وقت ایسا گزر گیا کہ ایک بار بھی خطرہ نہ آیا ٹھیک ہے نا جیسے میں نے اثر کی مثال آپ کو دی کہ اس نے مغرب کے لیے دوبارہ وضو کیا اب مغرب سے لے کر اشاء تک پورا ایک وقت ایسا ہوا کہ اس میں قطرہ نہ آیا تو پھر معذور نہ رہا جب کبھی پہلی حالت آئی یعنی سارا وقت مسلسل مرض ہوا تو پھر معذور کہلائے گا وہ معذور ہو گیا معذور کا وضو اس چیز سے نہیں جاتا جس کے سبب معذور ہے ہاں اگر کوئی دوسری چیز وضو توڑنے والی پائی گئی تو جتنا رہے گا مثلا اس کو ری خارج ہونے کا مرض ہے اب اگر اس کا قطرہ نکل گیا تو اس کا وزو ٹوٹ جائے گا ٹھیک اور جس کو قطرے کا مرض ہے اس کے ری خارج ہونے سے وزو جاتا رہے گا معذور نے کسی حدف یعنی وزو توڑنے والے عمل کے بعد وضو کیا اور وضو کرتے وقت وہ چیز نہیں ہے جس کے سبب معذور ہے پھر وضو کے بعد وہ عذر والی چیز پائی گئی تو وضو ٹوٹ گیا یہ حکم اس صورت میں ہوگا جب معذور نے اپنے عذر کے بجائے کسی دوسرے سبب کی وجہ سے وضو کیا ہو اگر اپنے عذر کی وجہ سے وضو کیا تو بعد وزو پائے جانے کی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا مثلا جس کو قطرہ آتا تھا اس کو مثال سے سمجھیں گے تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا مثلاً جسے قطرہ آتا تھا اس کی ری خارج ہوئی اس نے کہا کہ چلو میں وضو کر لیتا ہوں اور وضو کرتے وقت قطرہ بند تھا اور وضو کرنے کے بعد خطرہ آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا ہاں اگر وضو کے درمیان خطرہ جاری تھا تو اس کا وضو نہیں گیا آخری اس کے حکم سماعت فرمائیں اس کے متعلق جو مسئلہ ہے کہ معذور کو ایسا عذر ہو کہ جس کے سبب اس کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو اگر ایک درہم سے زیادہ ناپاک ہو گئے اور جانتا ہے کہ اتنا موقع ہے کہ اسے دھو کر پاک کپڑوں سے نماز پڑھ لوں گا تو پاک کر کے نماز پڑھنا فرض ہے اور اگر جانتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پھر اتنا ہی ناپاک ہو جائے گا اب دھونا ضروری نہیں اسی سے پڑے اگرچہ مسلح بھی آلودہ ہو جائے تب بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی درہم کی مقدار یہ ہے کہ مثال کے طور پر پانی اگر ہتیلی پر گرایا جائے تو جیسے یہ ایک قطرہ آپ گراتے رہیے گراتے رہیے جیسے یہ بہنا شروع ہوگا نا اب جتنا پانی یہ ہتیلی پر رہ گیا یہ درہم کی مقدار ہے ٹھیک یہ درہم کی مقدار ہے لہذا یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ابھی مسئلہ بیان کیا گیا تو وہ درہم کی مقدار کے حوالے سے ہو اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی کا مسئلہ حل فرمائے لیکن ان احکامات کے اندر دیکھیے کہ اگر آپ دیکھیں کہ مطلب آسانی ہے کہ چاہے تو آدمی سبق کیا ہے کہ ہر صورت میں نماز ادا کرنی ہے نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرما دے اس کی برکت ادا فرمائے اور یہ تمام احکامات دن کے ساتھ معاملات ہیں تو یہ علم سیکنا بے انتہا ضروری ہے الحمدللہ یہ میں نے آپ کے سامنے جو ابھی یہ بتایا نماز کے احکام میں سے اس کے اندر پہلا یہ رسالہ ہے وضو کا طریقہ اس کے اندر یہ معلومات ہے غسل کا طریقہ ہے اس کے اندر تیم کے مسائل ہیں پھر اذان کے مسائل معاملات پھر نماز نماز جنازہ اور فاتح کا طریقہ الحمد للہ کا طریقہ رسالہ یہ لے لیجیے کہ کس ٹائم بھائی جب میں اپنی والدہ قبر کے پاس جاتا ہوں تو ہر جمعے کو یہ نسالہ امیر الصمت کا لے کر آتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی برکت سے الحمدللہ اتنا کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور میں اسی سے جو ہے نا وہ فتح خانی کرتا ہوں سورہ یاسین پڑھتا ہوں سورہ ملک پڑھتا ہوں سورہ مزمل پڑھتا ہوں اور جو اس میں دعا تحریر ہے وہی وہ پڑھ دیتا ہوں الحمد مجھے قلبی طور پر بڑا سکون ملتا ہے کہ الحمدللہ میں نے اپنی والدہ کو خود اسال اس سواف کیا الحمد تو اللہ تبارک وطالعہ ہمیں یہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے ایک اور ویڈیو سوال آپ کو آڈیو آپ کو سناتے ہیں السلام علیکم میرا نام محمد ارشد ہے میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں جناب ارض یہ ہے کہ میں رات کو اکثر ڈر جاتا ہوں اور مجھے رات میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے یا کوئی چیز میرے اوپر پھینک رہا ہے جب میں کے اٹھتا ہوں تو اس وقت میری کفیت بہت ہی عجیب و غریب ہوتی ہے اور انشاءاللہ اللہ میں مدینہ جا کر انشاءاللہ سلسلہ اللہ سرسلہ مدنی چینل اور اس حوالے سے انشاءاللہ اللہ میں اپنا پورا وقت دوں گا اور انشاءاللہ اللہ جب میں آج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مدینہ پاک جاؤں گا مکہ سے ہو کر تو انشاءاللہ اللہ میں پورا ٹائم دوں گا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشد بھائی آپ کے دعوت اسلامی کے مدنی کام کے لیے جذبات مرحبہ تو جہاں آپ ہیں وہاں بھی انفرادی کوشش اور مدنی کام جاری رکھیے اور جب آپ ان اللہ تعالی مدینے جائیں گے اور اگر آپ سن رہے ہیں تو بار رسالت سال صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارا سلام بھی پیش کر دیجیے گا ہمارے اسلامی بھائیوں کا بھی فرما رہے ہیں سلام پیش کر دیں اور انشاءاللہ وہاں پہ بھی مدنی کاموں کی دھوم مچائی گی اچھا تو جواب ارشاد فرمائیے ارشد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ انہیں ہر قسم کے ڈر و خوف سے نجات حاصل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خوف اپنی خشیت خصیت باؤت سن کے شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی چار سو انیس صفحات اور مشتمل کتاب مدنی پنسورہ کے بعد فیضان اولاد میں موجود ننانوے اسماع الحسنہ اور ان کے فضائل میں سے دو اسمسنا پیشے خدمت ہیں انشاءاللہ شاء اللہ عرصہ ان کی برکت سے در و خوف جاتا رہے گا یا حفیظ بار ہر روز پڑھے انشاء اللہ عرصہ ہر طرح بہادر رہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ویڈ بھی سن لیجئے یا واحدو ایک ہزار ایک بار جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تنہائی میں پڑھ لے انشاءاللہ شاء اللہ عرض اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا اور ارشد بھائی سونے سے قبل یا متقب پر پڑھ لیے ان شاء خواب میں نہیں ڈریں گے سبحان اللہ ہمارے اسلامی بھائی نے سمادھ کیا دیکھا کہ کتنے اچھے یہ وظائف یہ فرمائے اور یہ سب الحمدللہ میرے شیخ طریقت تمیر سنت کے دیے گئے ہیں اور برکت ہیں تو آئیے ایک اور فون کال وصول کرتے ہیں سن حبیب السلام علیکم <سلام> میں محمد افضل بول رہا ہوں سعودی عرب ریاض سے میں قرضہ اتارتا ہوں قرضہ پھر چڑھ جاتا ہے ایک اور دوسرا یہ ہے کہ میں میرے پاس مدنی چینل لگا ہوا ہے ہم ڈیلی اس کو دیکھتے رہے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں بابا سوال جواب سوالوں کے جواب دے رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی کے پاس ملازمت کر رہا ہوں باہر کسی کے پاس تو یہ ہے کہ وہاں سے میں چھٹّی آنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے یہ بتائیں میں کیا پرا کروں کیا مجھے چھٹی لے جائے بہت ضروری مجھے چار سال ہو گئے تاکہ میں چھٹی نہیں ہے عرب شریف سے تھے تو آپ نے سماج ایک تو قرضے کے حوالے سے دوسرا چھٹی کے حوالے سے کہہ رہے تھے تو چھٹی تو آپ چلی لے رہے ہیں پھر مدنی قافلے کی نیت تو کریں کہ ان چھٹی جب ملے گی تو پھر مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ تو یہ نیت کریں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو معاملہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا باقی جو روحانی علاج ہے وہ انشاءاللہ یہاں سے آپ کو ملے گا جی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مدثر بھائی کو بارے قرض سے جلد خلاصی عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اور مدنی چینل کے ناظرین کے لئے قرض سے خلاصی کے لئے چند اورات پیش خدمت ہیں ایک دعا ہے توجہ سے سن لیجئے اللہم مکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عما سواک ایک دفعہ پھر سن لیجئے اللہم مکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عما سواک تا حصول مراد یعنی جب تک قرض اتر نہ جائے ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ اور صبح و شام سو سو مرتبہ اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنا لیجیے اس دعا کے بارے میں حضرت مولا مشکل شاہ علی المرتضی شیر خدا کر اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ارشاد شفقت بنیاد ہے کہ اگر تجھ پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ شاء اللہ ازل ادا ہو جائے گا کہ کیسی زبردست ہوا ہمارے اسلامی بھائی نے اشارت یہ ساتھ فرمائے لیکن حضرت یہ معاملہ ہے کہ ابھی تک وہ صبح و شام کا جو معاملہ نا یہ اکثر اسلامی بھائیوں ناظرین کی سمجھ نہیں آتا وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب اٹھے ہوا سویرا تو تھوڑی اس کی تفیم فرما دیں کہ صبح کب سے کب تک ہے اور شام کب تک ہے مطلب جب بھی ہم اورات وغیرہ ایسا سنیں کہ صبح و شام پڑھنے کے لیے ہی ہیں کیونکہ اکثر جو ہے مدنی مطلب چینل کے اپنے سلسلے میں صبح و شام کے اورات بتائے جاتے جی ہیں تو صبح و شام کی تعریف بھی نوٹ فرما لیجئے اور اس کو ذہن نشین کر لیجئے اور ہمیشہ اسی کے مطابق جو اوراد ہوں وہ پڑھنے کی کوشش کیجیے آدھی رات سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک یعنی جیسے ہی سورج نکلا صبح ختم ہو گئی آدھی رات سے شروع ہوتی ہے صبح اور سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہو ہے اور ابتدائے وقت ظہر سے یعنی جب زوال کا وقت ختم ہوتا ہے زہر کا وقت شروع ہوتا ہے تو جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا اب یہ شام شروع ہو گئی اور غروب آفتاب تک شام ہے جیسے ہی سورج غروب ہوا شام ختم ہوگی اب رات شروع ہو گئی تو صبح شام میں جو رات پڑھنے کے ہوں گے صبحوں کی تعریف یہی کہ آدھی رات ڈھلے سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک اور شام کی تعریف زہر کے وقت ابتدائے وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ہے تو مگر چینل کے ناظرین نے آپ نے سماپ فرمایا کہ اگر آپ دس بجے اٹھے اور آپ نے کہا کہ جو صبح کو چلو وظیفہ بتایا پڑھوں تو یہ ترکیب نہیں بنے گی بلکہ آپ صبح اٹھئے نماز فجر ادا کیجئے اس کے بعد وظیفہ پڑھیے انشاءاللہ شاء دیکھیے اور سر اور طلوع آفتاب سے پہلے پہلے تک تھوڑا جلدی اٹھ جائیے اور مسجد میں آسان ہوتے ہی پہنچ جائیے سنت ادا کریں اس کے بعد جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے تو یہاں سے آپ کو ملا ہے انشاءاللہ شاء پڑھیے اس کی برکت حاصل ہوں گی اور شام کا معاملہ تو یہ کہ زہر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور سر کے درمیان اثر کے بعد پڑھیے ہاں مغرب سے پہلے پہلے پڑھ لیں آپ یہ کہیں گے کہ چلو یار شام کا نا تو آرام سے مغرب کے بعد پڑھیں گے تو وہ تو رات شروع ہوگی اس کا آپ خیال رکھیے گا اور یہاں پر یہ انہوں نے فرمایا کہ قرضہ جو اس کے بارے میں جو فرمایا اس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین سے کچھ گفتگو کروں کہ اگرچہ مچھلے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین قرض حوصلہ لینا دینا یہ درست ہے بلکہ کسی ضرورت مند کو بوقت ضرورت قرض دینے کی تو احادیث سے مبارکہ میں بہت فضیلتیں بھی لکھی ہیں مگر جتنا ہو سکے فی زمانہ کسی سے قرض دینے کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے چاہے آپ اس زمن میں مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ جو ڈائری ہے مدینہ ڈائری اس میں موجود مدنی پھولوں میں سے ایک مدنی پھول یہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ حکیم لقمان علی رحمت المنان نے اپنے بیٹے کو یہ وسیعت فرمائے یہ جو مدنی فل ارشاد فرمائے آپ نے اپنے بیٹے کو کہ okay. اے بیٹے قرض لینے سے بچو کہ یہ رات کا غم اور دن کی رسوائی ہے اگر آپ سوچیں تو وقعی جس نے قرضہ لیا ہوتا ہے وہ سوری سوری رات ٹینشن سارا دن سوچ بچار میں ہوتا ہے تو... کہ کس طرح ایک مخروض اسلامی بھائی کو بارے قرض سے کس طرح نجات ملی اس کی باہر سن لیجیے کہ اس ٹائم میں نے بتایا کہ میرے ماموزہ بھائی پر کموبش ایک لاکھ روپے کا قرض تھا جو ادا نہیں ہو رہا تھا بلکہ وہ مستقل بڑھتا چلا جا رہا تھا اب وہ اس کی وجہ سے انتہائی اذیت کا شکار تھے تو ذہنی بات ہے آزمائش وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کو قرض کا کبھار ہو تو بہرحال کسی نے ان کی رہنمائی کی اور وہ تاویزات تاریا کے بسے بس پہ تشیف لیا ہے اور الحمد پھر جو بھی اورد و وظائف نے ملے شروع کر دی انہوں نے اور وہ کہتے ہیں کہ تادم تحریر تقریباً ساٹھ ہزار روپے قرض اتر گیا ہے حمزد اور مزید اسباب بھی بنتے نظر آ رہے ہیں تو وہ شعر نا کہ زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے تو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے کوشش کریں اچھا یہ عزد یہ تو قرض کا وظیفہ ہوا اور مزید ہمارے مدثر بہن نے اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ آنا چاہ رہے ہیں پاکستان اور چھٹی نہیں مل رہی چار سال سے وہاں پر تو جن کے ملازم ہے وہ رخصت نہیں دے رہا تو کیا وردھ کریں یہ بھی کچھ ارشاد فرما اس سلسلے میں چھٹی حاصل کرنے سے قبل جب یہ ان کا ذہن ہو گیا مجھے چھٹی لینی ہے تو اب جب ذہن بن جائے چھٹی لینی ہے تو ایک وظیفہ ہے اس کو روزانہ بیس دفاع یہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں یا نافرو یا نافعو جب انہوں نے چھٹی لینے کے لیے جانا ہو یہ بیس دفعہ پڑھ کے جائیں انشاءاللہ تبارک و اس کی برکت یہ ہے کہ یہ نا یا نافعو ہوں بیس دفعہ پڑھ کر جو کام شروع کیا جائے تو وہ اس کی شروع کرنے والے کی مرضی کے مطابق پورا ہو اللہ ماشاءاللہ اسی طرح یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو ہوں اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائم پڑھ کر کسی افسر یا حاکم یا جن سے آپ نے چھٹی لینی ہے جن کے بھی آپ ماتحت ہیں تو ان سے جائز مقصد کے لیے جب آپ ان کے پاس جا رہے ہوں تو جانے سے پہلے یہ پڑھ لیں <سلام> انشاءاللہ شاء اللہ تبار کو حاکم یا افسر مہربان ہو جائے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ تو مدثر بھائی آپ کا یہ جو وظیفہ آپ کو ملا تو آپ نے اسے نوٹ کر لیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اور قافلے کی نیت بھی رکھیے گا انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. جی ایک اور آڈیو سوال سنا دیجیے سلو والیب ہلو السلام علیکم اللہ میں ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں میرا نام ہے راشد حسین میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے اور میں اس کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کرتا ہوں سے مدنی چینل دیکھتا ہوں تو تب سے تو بہت زیادہ ٹرائی کر رہا ہوں لیکن غصہ کنٹرول ہوتا نہیں اس کا کوئی مدنی پھول اتار دیں تو پلیز میرے کو خیر راشد حسین صاحب ساؤتھ افریقہ سے غصہ بہت آتا ہے اس کا علاج مانگ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے اور یہ عادت کو دور کر دے کہ بے جا غصے کی حضرت ارشاد فرمائیے کیا اس کے لیے غصہ بے اختیار آ ہی جاتا ہے اور اس میں انسان لاچار ہوتا ہے ہاں غصے میں حد سے تجاوز کرنا ظلم کرنا گالیاں بکنا یہ ضرور اس کی تباہ کاریاں ہیں لہذا جس کو غصہ آئے اسے چاہیے کہ غصے پر قابو کر کے درگزر سے کام لے کہ پہلوان وہ نہیں کہ جو کسی مد مقابل کو پچھاڑ دے بلکہ حقیقت میں پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو کرنے میں کامیاب ہو سکے تو غصے کے حوالے سے یہ کہ قابو کریں درگزر سے کام لے اور اسی میں دونوں جہانوں کی بھلائی ہے اب غصے کا علاج کیسے کیا جائے اس کے لیے جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اس سے بھی انشاءاللہ شاء غصہ جاتا رہے گا ایک اور بھی اس کے علاج ہے کہ یا بد صرف ایک بار اول آخر دور شریف بھی ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے تین سانس میں پی لیں مدت علاج چالیس دن اور جس کو غصہ آئے اس کو چاہیے وہ خاموش ہو جائے وہ جت بولے گا تو جو بھی بولے گا اس میں جذباتی پناہ ہوگا اس کے اندر غصے کی کیفیات ہوں گی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے جملے بول جائے گا جس کے اس سے بعد میں افسوس ہوگا کہ غصے کی ابتدا بہت پیاری بات کسی نے شاید فرمائی جی کہ غصے کی ابتدا حماقت سے ہوتی ہے اور انتہا ندامت پر ہوتی ہے اس کے علاوہ چاہیں کو غص وضو کر لیں کہ وضو غصہ چونکہ یہ شیطان کی طرف سے اور یہ آگ ہے ایک طرح کی وضو کر لیں یا پھر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں یا زمین سے چپٹ جائیں اور جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے پاس سے ہٹ جائیں فوراً اس کے پاس جتنی دیر کھڑے رہیں گے جیسے اسے نظر پڑے گی تو غصے کی کیفیت بڑھتی رہے گی تو بہترین حل یہ ہے جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے پاس سے فوراً ہٹ جائیں ماشاءاللہ اللہ آپ نے غصے کے علاج اور بیجا غصہ کرنے کی کیا کیا تباہ ہیں یہ بھی ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے واقعی انسان کو اس سے بچنا چاہیے ابھی ابھی مجھے آپ نے بتایا نا کہ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو نہ جانے کیا کچھ کہ جاتا ہے ابھی میں ایک جگہ اجتماع ذکر و نات میں بیان کر کے فارغ ہوا تو میرے پاس ایک نوجوان آیا کہا کہ حضرت میں غصے میں دو مرتبہ اپنی زوجہ کو طلاق کا کہہ چکا ہوں تو میں نے کہا بھائی اپ تیسری بار سنبھال لینا ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیشہ کے لیے معاملہ ختم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے وہ بھی چلو اتنا بھی اس نے اپنے آپ پہ قابو رکھا گیا اس نے صرف دو بار ہی کا اگر واسطہ آپ کو پتہ ہے نا غصے میں وہ امیر السنت فرما دے ایک دم کہتے ہیں ایک ساتھ ہزار طلاق طلاق تو اس طرح کے معاملات آتے بھی ہیں جی, جی وہ ان سے کہتے ہیں کہ میں نے زوجہ کو غصے میں آ کے طلاق دے دی کہ تین طلاقیں دے تو طلاق ہو گئی تو کہا بالکل ہو گئی جناب وہ نہیں بہت غصے میں تھا میں بہت غصے میں تھا تو ان کو سمجھایا گیا کہ جناب یہ تلا غصے میں ہی ہوتی ہے کوئی محبت سے کوئی پیار سے کوئی شفقت سے اپنی بیوی کو یعنی کہ طلاق نہیں دیتا یہ ہوتی ہے غصے میں دراصل نہیں بلکہ یہ آپ کی بات کی میں تائید یوں کرتا ہوں کہ اسی اس لائن میں نے کہا کہ اگر مجھ سے تیسری بار غصے میں ہو جائے تو تو میں نے کہا کہ بھائی طلع غصے میں ہی دی جاتی ہے تو تیسری بار ہو گئے تو تو پھر معاملہ ہو جائے گا اور آپ کی زوج آپ کے نکاح میں نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے غصے کی تباہ کاریاں اسی میں قتل ہوتے ہیں اسی میں دو بھائیوں کے درمیان اختلاق ہوتا ہے اور چھڑیاں چل جاتی ہیں تو اس میں اسلےوا استعمال ہو جاتا ہے گولیاں چل جاتی ہیں لاشیں گر جاتی ہیں یہ سب غصے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اور سب سے پہلا قتل جو تھا اس میں یہ ظاہری بات ہے جو حابل کابل نے جو حابی کیا تھا تو وہ بھی اس کی بھی بیسک بنیاد جو غصہ ہی تھی اس غصے اور حرسط کی آگ میں جل بھون کر قابل نے حابل کا قتل کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اور رحم فرمائے اور ہمیں بے جا غصے سے محفوظ و معمون فرمائے تو ہم اپنے اس کے علاج سنیں انشاءاللہ اس پہ عمل کیجیے اس کی برکت حاصل ہوں گی ایک اور رسالہ بھی ہے غصے کا علاج نامی یہ آپ حاصل کیجیے اور اگر یہ نہ ملے تو ویب سائٹ پر آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ لے جائیے اور جو رسائل کا کالم ہے وہاں جائیے ان رسالہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گا ایسے وہاں پڑھیے بڑا زبردست رسالہ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بے شمار برکتیں ہیں حاصل ہوں گی آئیے ایک اور آڈیو سوال سماپت کرتے ہیں الحبیب علی اللہ, اللہ, آل آل آل اللہ علیہ علی محمد سلو حبیب میرا نام محمد یوسف ملک بھارت انڈیا ہندستان، شہر برہن پور دبئی مدھیہ پردیش میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کینسر کی بیماری ہو گئی ہے میں اس کا علاج روحانی طریقے سے کرنا چاہتا ہوں پرائے مہربانی مکتب المدینہ سے مجھے اس کا روحانی علاج بتانے کی مہربانی کریں اسلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت جسو بھائی کینسر کے مریض سے ہو گئے ہیں. کچھ آپ کو شفا فرمائے یوسف بھائی نے بھی اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ ان کو کینسر کہاں کا ہے اسی طریقے سے دیگر مدی چینل کے ناظرین بھی کئی سلسلوں میں یہ سوال آتا ہے کینسر جی کے حوالے سے تو اگر اس چیز کی وضاحت کر دیا کریں کہ کینسر جسم میں, کسی سے میں ہے تو پھر اس کا علاج بتانے میں آسانی ہوتی ہے بہرحال مطلق جو ہے کینسر کا علاج پیشے خدمت ہے جملہ امراض سے شفا کے لیے ایک بہت ہی مجرب عمل شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب مادانی پنچ سورا کے باب فضان درود میں لکھا ہے اس درود کا نام ہی درود شفا یا شفا امراض ہے یہ درود ایک دفعہ سن لیجئے اور پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے کس طرح استعمال کرنا ہے کینسر والا کس طرح استعمال کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی شفا یاب ہوگا وہ درود سننے کے بعد ہم سنتے ہیں اللہ محمد وافیت القلوب و نوریہ الحاب وبارک وسلم اب اس کا طریقہ کار سوال فرما لیجیے وضو زعفران یا زردے کی روشنائی سے یعنی عام انک پین سے نہیں بلکہ زعفران سے یا زردے کی روشنائی سے ایک کاغذ پر لکھ لیجیے اور یہی کاغذ جو ہے پانی میں گھول کر پی لیجیے روزانہ یہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کینسر کے مرض سے آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی یہ اللہ ایسا مطلب وظیفہ ہے کہ موت کے سوائے کہ ہر مرض کی شفا ہے اس میں سوہن ماشاء اللہ درود, درود شفا امراض آپ نے سماعت فرمایا اور اس کا طریقہ بھی آپ نے دیکھا بہت آسان ہے ہمت کیجیے کوشش کیجیے اور ان اللہ اس پہ آپ عمل کریں ان اللہ اللہ نے چاہ اللہ تعالیٰ کو شفا دے دے گا ان اللہ کینسر کا مرض یہ بالکل ختم ہو جائے گا اللہ ہماری بھی دو آپ کے ساتھ ہمت رکھیے اور اس علاج کو کیجیے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا آئیے ایک اور فون کال سنتے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہندوستان سے بول رہا ہوں میں نام ہے محمد فیروز اختاری تو میرا میری والدہ ہے رشیدہ بانو نام ہے میری والدہ کا تو تین مہینے سے وہ بہت بیمار ہے پیٹ میں درد اٹھتا ہے تو اس کا دوا بہتر اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو اس کو معلومات کرنا پرابلم کیا ہے فیروز بھائی ہنس ہے اور والدہ کو پیٹ میں تکلیف ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہے کہ آپ کی والدہ کو درد شکم سے نجات ہوتا فرمائے پارہ نمبر تیئیس سورت الفات کی یہ آیت نمبر 47 یہ پارہ تیئیس کی سورہ کی آیت نمبر سینتالیس ہے لا فیغ غول وُ انہا یون ظفون تین بار اول آخر ایک مرتبہ درو شریف پڑھ کر یعنی پہلے درو شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد پہ تین مرتبہ یہ آیت لا فیحا غلوم ولاحم الحا یون ظفون لافی غول ولام انہا یون ظفون لا فیغ غول وُم انہا یون ضفون صلی اللہ محمد پھر یہ پڑھ کر پانی یا کسی کھانے کی چیز پر دم کر کے والدہ کو کھلائیے انشاءاللہ شاء اللہ عرض والدہ کو پیٹ کے درد میں فائدہ ہوگا اور یہی آیت جو ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی گئی لاسم وفون کاغذ پر لکھ کر اسے موم جامع کر کے یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کے چمڑے یا ریگزی میں سلوا کر والدہ کے پیٹ پر بندھوا بھی دیجئے ان شاء حیرت انگیز طور پر درد پیٹ کا درد کافور ہو جائے گا ہمارے اسلائی بھائی نے آپ کو آ پڑھ کے بھی بتایا کہ کس طرح پڑھنا ہے درود پاک پھر وظیفہ پھر درودے پاک اس طرح ہر وظیفے کی یہی ترتیب ہے کہ اول آخر درود پاک پڑھ کے درمیان میں وہی وظیفہ پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے فیروز بھائی اور ان کا سایہ آپ پر تبدیر قائم اور دائم رکھے اور آئیے ایک اور ویڈیو آڈیو سوال یہ ہم شامل ہے سلسلہ کرتے ہیں سن حبیب السلام علیکم میرا نام اسد محمود ہے میرا راہل پنڈی سے میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وقت ٹینشن رہتی ہے اور طرح طرح کے فرقہ سے آتے ہیں اس سے میں بالکل تنگ آ گیا ہوں کوئی روحانی علاج بتا دیں اسد محمود بھائی ہمت رکھیے اور ٹینشن میں مت آئیے اللہ اللہ تعالیٰ خیر فرما دے گا اور علاج سنیے گا ہمارے اسلامی بھائی کیا علاج آپ کو تجویز فرماتا ہے جی حضرت کیا فرماتے ہیں واقعی یہ بات تو حقیقت ہے کہ ایک فی زمانہ ٹینشن اور ڈپریشن کا مرض عام ہوتا چلا جی جی جا, جا رہا ہے جی بن ہر شخص جو ہے اس میں مبتلا ہے جی ٹینشن کا شکار ہے آئیے اس کے اسباب پر پہلے غور کرتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں صحیح بعض حکامہ کا قول ہے کہ تین چیزوں میں غور و تفکر نہ کرو صحیح یعنی ہم بہت بسوں کا ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ ذہن پہ لے لیتے ہیں اور سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے جو کہتے ہیں نا کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اس کو ہی چھوٹی سی بات کو تو حکامہ فرماتے کہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے بارے میں زیادہ غور و فکر نہ کرو نمبر ایک اپنی مفلسی اور تنگ دستی اور مصیبت پر یعنی کہ مصیبت آ گئی تنگ دستی آ گئی تو اب اس میں یہی غور کرتے رہنا کہ اب یہ مطلب کتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے ٹینشن آ گئی ہے آ گئی ہے یعنی اس کو دور کرنے کے بارے میں سوچیں نہ کہ اس کے بارے میں سوچیں اس طرح جو ہے اس کے بارے میں غور کرتے رہنے سے حکمہ فرماتے ہیں کہ تمہارے غموں میں اور ٹینشن میں مزید اضافہ ہوگا اور حص میں زیادتی ہوگی نمبر دو تیرے اوپر ظلم کرنے والے کے ظلم پر غور نہ کر کہ اس سے تیرے دل میں کینا بڑھے گا اور غصہ باقی رہے گا یعنی کسی نے ظلم کیا وہ یہی غور اسی کے بارے میں غور کرتے رہتے ہیں اس نے میرے ساتھ زیادتی کی میرے ساتھ زیادتی کی تو اس کے بارے میں دل میں ایک دشمنی پیدا ہو جائے گی یہی دل کی چھپی ہوئی دشمنی کو کینا کہتے ہیں <سؤال> <سؤال> یقینا بڑھے گا اور پھر غصہ آئے گا اور پھر ابھی جب ہم نے سنا کہ غصے کی بسا اوقات جو ہے وہ تباہ کاریاں بھی سامنے آ جاتی ہیں نمبر تین دنیا میں زیادہ دیر زندہ رہنے کے بارے میں نہ سوچ <سؤال> اس طرح تو مال جمع کرنے میں اپنی عمر ضائع کر دے گا اور عمل کے معاملے میں ٹال مٹول سے کام لے گا یعنی آج نہیں کل کر لوں گا کل کر لوں گا یعنی عمل کے معاملے میں اگلے دن پہ ڈالے گا اور دنیا کے جو ہے مال کمانے میں تفکرات میں پڑا رہے گا اور یوں اپنی عمر ضائع کر دے گا مٹھ مٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں چاہیے کہ دنیاوی تفکرات میں جان کھپانے کی بجائے آخرت کے معاملے میں منہمک ہو جائیں حضرت سینا امیر المومنین علی المرتضی شیر خدا کر اللہ تعالی و جہل کریم فرماتے ہیں میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا من قصور سکیم بدن یعنی جس کی فکریں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کا بدن سکیم یعنی بیمار ہو جاتا ہے یوں تو ذہنی دباؤ یعنی ٹینشن اور مایوسی کے کئی علاج ہیں مگر ان کا ایک روحانی علاج وضو اور روزہ بھی ہے اب تو غیر مسلم بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں چنانچہ غیر مسلم ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ میں نے ڈپریشن یعنی مایوسی کے چند مریضوں کے روزانہ پانچ بار منہ دھلائے کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ سے روزانہ پانچ بار ہاتھ منہ دھلوائے تو مرض میں بہت زیادہ افاقہ ہوا یہی ڈاکٹر اپنے مقالے میں آخر میں احتراب کرتا ہے کہ مسلم یعنی مسلمانوں کے اندر جو ہے مایوسی کا مرض بہت کم پایا جاتا ہے کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ منہ اور پاؤں دھوتے یعنی وضو کرتے ہیں اور یہ وضو کرنے کے برکت سے ان کے اندر جو ہے مایوسی کا مرض ہے بہت کم پایا جاتا ہے ایک انگریز ماہر نفسیات نے روزوں کے فوائد کا اعتراف کرتے ہوئے یہ بیان دیا ہے کہ روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے تو, تو ماشاءاللہ اللہ آپ نے سنا کہ روزے رکھنے اور وضو با وضوع رہنے سے اس کی کتنی برکتیں ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹینشن کا مرض آپ کا اللہ نہ چاہ تو ختم ہو جائے گا اچھا جا اب یہ مسئلہ یہ کہ یہ اتنا معاملہ بڑھ چکا ہے اس کا کہ مطلب اسی کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں ٹینشن ڈپریشن کا مرض ہو گیا مطلب ایک عجیب قسم کا اس وقت یہ معاملہ چل پڑا ہے پوری دنیا میں تو اور بھی مزید کوئی اگر نسخہ ہو تو ارشاد فرمائیے کہ بڑی پریشانی ہے ساری دنیا میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے تو کیا کریں اور کچھ ہو مزید اس کے حوالے سے آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ ٹینشن ڈپریشن یہ ایک عالمگیر مرض ہے اور مختلف ممالک میں اس کا علاج مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے کئی مراقبہ سینٹر قائم کر کے جہاں روشنیوں اور حسین مناظر کا تصور بندوا کر ٹینشن دور کیا جاتا ہے کہیں یوگا کلب قائم کر دیا جاتا ہے کہیں کچھ تو کہیں کچھ میں تجربہ یہی ہے کہ اگرچہ وقتی طور پر تو ٹینشن دور ہو جاتا ہے مگر پھر دوبارہ وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے مکتابت المدینہ کی مطبوعہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہی ٹینشن سبب بنتا ہے خودکشیوں کا جی تو مکتبۃ المدینہ نے امیر اہل سنت کا ایک بیان بدورت رسالہ شائع کیا ہے اور اس رسالے کا نام ہے خود کشی کا علاج تو, تو اس میں اپنے ذہن کو تازہ بلکہ تازہ ترین کرنے کے لیے ایک مدانی طریقہ لکھا ہوا ہے وہ بھی مدانی چینل کے ناظرین بغ سن لیجئے کسی بھی وقت کم روشن یعنی روشنی کم ہو اور ہوادار اور سکون جگہ پر لیٹ کر بہترین پر فضا مقام کا تصور قائم کیجئے اور یہ تصور حقیقت سے قریب تر ہو سن. اور مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و طویمہ میں واقع گم بد کا حسین منظر مرحبا یہ دنیا کے ہر حسین منظر سے حسین بد خبرہ کا تصور باندھ کہ کیا سب سبز گمبت کا خوب ہے نظارہ ہے کس قدر سہانہ کیسا ہے پیارا پیارا محل محل محل ہوتی ہے چھم برسات نور پاہم پر نور سبز گنبت پر نور ہر محل محل محل اللہ آپ نے بارہا تصویر میں سب سبز گمبد دیکھا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین ہیں ہے وہ تو بار بار سبز گنبد کا دیدار کرتے ہوں گے زیارت کرتے ہوں گے اور جس خوش نصیب نے حقیقت میں دیکھا ہے اس کے لیے تصور کرنا مزید آسان ہوگا شروع شروع میں آپ کو ہلکا سا عکس محسوس ہوگا پھر اس کو حقیقت سے قریب تر کرنے کی کوشش کیجئے اگر جذبہ صادق ہوا تو ان شاء اللہ آپ بے ساختہ پکار اٹھیں گے کہ یہ رہا سب سکنبت. پھر خیال کیجئے کہ صبح کا سہانا وقت ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جھومتی ہوئی سب سبز گئی اس کے گرد گردتی ہوئی مجھے برکتیں دے رہی ہے اور مجھے چھو رہی ہیں اور اس کے سبب مجھے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے پھر یہ بھی تصور کیجیے کہ سب گمبد شریف پر ہلکی ہلکی بندہ باندی ہو رہی ہے اور وہاں سے برکتیں لیے باریک باریک بندلکیاں مجھ پر بھی برس رہی ہیں کچھ دیر کے لیے اس دل فریب اور دل گداس منظر میں کھو جائیے درے مصطفیٰ کی تلاش تھی میں پہنچ گیا ہوں خیال میں نہ تھکن کا چہرے پہ ہے اثر نہ سفر کی پاؤں میں دھول ہے سبحان اللہ محترم میٹھے میٹھے سائن بھائی اور مدانی چینل کے ناظرین ہو سکے تو ہر روز اس طرح تصور کیجیے ان کی رحمت سے کیا باعد کہ سچ مچ پردے اٹھ جائیں اور عاشقان رسول حقیقت میں گمبد خزرہ کے جلوے دیکھ لیں روزانہ کم از کم سات منٹ ایسا کریں گے تو ان شاء اللہ آپ کا ذہنی دباؤ یعنی ٹینشن بہت کم ہو جائے گا اگر یقین نہیں آتا تو تجربہ کر لیجئے گم بد خدا تجھ کو سلامت رکھے دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں آپ <سلام> نے <سلام> بیان فرمایا ایسا لگتا ہے پہنچ گئے دعود اسلامی کا بین الاقوامی اجتماعات کی آمد آمد ہے انشاءاللہ جی اللہ اس میں امیر احر سنت کے ساتھ تصور میں مدینہ کا سفر بھی ہوگا انشاءاللہ اور اللہ اور یہ الحمدللہ جو ہمارے اجتماع میں تصور مدینہ کروایا جاتا ہے تو میرا مدنی مشورہ ہے کہ اس کے آپ کیسٹ حاصل کر لیں اس کیسٹ کا نام ہی تصور مدینہ سبحان اللہ تو ہمارے اسلائی بھائی نے بھی جو بھی بتایا تو امیر اللہ سنت نے جس طرح لکھا ہے اور اس میں تو آپ عاشق مدینہ کی سنیں گے تو آپ ان شاء اللہ وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اور اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ٹینشن ڈپریشن والے تمام معاملات یہ ختم ہو جائیں گے ان شاء اللہ آئیے اپنے سلسلے میں ایک اور آڈیو سوال شامل کرتے ہیں علیہ صل صل اللہ اللہ وسلم میرا مسئلہ یہ کہ میرا نیکیوں کی طرف دل نہیں لگ میں کوشش کرتا ہوں بہت لیکن کوشش کرنے کے باوجود میں گناہوں میں مبتلا رہتا ہوں دیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب امراض عیسیہ کا علاج تو انشاءاللہ ہمارے اس سلسلے میں پیش کیا جائے گا مگر یہ علاج اسی وقت کارگر ہوگا کہ جبکہ گناہوں کا مریض اس مرض عیسہ میں اضافہ کرنے والے اسباب سے بھی یہ کہ پرہیز کریں تو اب ان اللہ تعالی ہم اس کے سنتے ہیں کہ یہ جو عرض کیا میں نے کہ مرض بڑھانے والے اسباب سے یہ آپ ارشاد فرمائی کہ اس میں کیا کیا جائے اور کس طرح وہ گناوں سے اپنے آپ کو بچائے اس کی کچھ مثال ارشاد فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے چنگل سے محفوظ رکھے اور ایمان کو قوت فرمائے اس کی مثال کچھ یوں سمجھی سمجھ جا سکتی ہے کہ اگر کسی کو نزلہ ہو کھانسی ہو اور ساتھ ہی بخار بھی ہو گلا بھی خراب ہو اس کے باوجود ٹھنڈے مشروبات پیتا رہے کھٹی غذائیں مزے لے لے کے کھاتا رہے ٹھنڈی کلفیاں آئس کریمیں وغیرہ کھاتا رہے اور اگرچہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھی دھکے کھائے مہنگی سے مہنگی ادویات اور اینٹی بائیوٹک بھی استعمال کریں مگر پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے یقیناً اس کے مرض میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ یہ مرض بڑھتا ہی رہے گا اسی طرح گناہوں سے پیچھا چھوڑانے کے لیے اس کے اسباب کو ترک کرنا بہت ضروری ہے مثلاً جس کو اندازہ ہے کہ برے دوستوں کی صحبت اختیار کرنے یا ٹی وی یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنے کی صورت میں یا کسی ایسے مقام کہ جہاں پر گناہوں کا بازار گرم ہے وہاں جانے کی صورت میں وہ گناہوں میں پڑ سکتا ہے تو وہ ان کے سائے سے بھی دور بھاگے جس طرح طبیب کے کہنے پر مرض میں اضافہ کرنے والی اشیاء سے مریض دور ہے. اور اس کی عملی صورت یہ ہے کہ نیکیوں کی عادت ڈالنے کے لیے مختلف ثواب کے کاموں کے فضائی کا مطالعہ اور گناؤں کی بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے گنا کے ہولناک اعزاب کے تذکرے پڑھنا سننا اور ان کے متعلق غور و فکر کر کے اپنے آپ کو ڈراتے رہنا بے حد کارامت ہے اس کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوبہ کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال یہ بہت بہترین کتاب ہے اس کا مطالعہ کر لیں اس کے علاوہ جس کو فوہش اور بے حیائی کی باتیں سننے پڑھنے یا کرنے میں لذت حاصل ہوتی ہو تو کیمیا صادت میں منقول اس وعید پر غور کرتے رہنے کی عادت ڈالنی مفید ہے کہ کیمیا سعادت میں امام غزالی علی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو جب جہنم میں لے جایا جائے, جائے گا تو ان کے منہ سے ایسی سخت بدبو نکل کر دوزخ میں پھیل جائے گی کہ خود اہل چیخ اٹھیں گے کہ کون لوگ ہیں جواب ملے گا یہ وہ بد نصیب ہیں جو بے حیائی کی باتوں سے کام لیتے تھے اور ایسی جگہوں پر جانے کے بھی بہت شوقین تھے جہاں بد زبانی اور بے حیائی کی باتیں ہوا کرتی تھی لہٰذا فلم ڈرامے دیکھنے والے اور مدنی ذہن نہ رکھنے والے ماڈرن اور شہوت ابھارنے والی گندی گندی باتیں کرنے والے دوستوں کے ساتھ میل جول رکھنے والوں کے لیے بھی اس روایت میں کافی نصیحت ہے نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ مارے نفس مرتا ہے نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ مارے نفس مرتا ہے نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یار سلام سلام سلام سلام سلام اگر خدا نخواستہ کسی کی بدنگائی کی عادت ہے تو اس کی سزا بھی بڑی ہولناک ہے حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرتا ہے اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی بدنگاہی سے بہت ڈرنا چاہیے یقینا لمحہ بھر کی شہوت پرستی دنیا و آخرت کے طویل غم کا باعث ہو سکتی ہے ایسے موقع پہ میرے شیخ طریقت کا ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ کاش کے میں دنیا میں بیتا پیدا بیتا نہ ہوا ہوتا لا. قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا آ کثرت ایسیا ہائے خوف دو کا کاش اس جہاں کا میں نا بشر بنا ہوتا گنا کا ایک سبب نا محرمات کے ساتھ فری شپ بھی ہے میں ایسا شخص جسے اپنی کلاس فیلوز اور نہ محرم رشتے داروں مثلا بھادی مومانی یا کزنس مثلا خالہ زاد ماموزات چچا زاد مطلب ان کو فر زمانہ بہنی کہا جاتا ہے لیکن یہ یقین مانی یہ اس طرح تو ساری ہی بہنیں دنیا میں جتنی مطلب ان نمل ممنون اخوا کے اصول کے تحت سبھی بہنیں مگر جہاں شریعت نے پردہ قائم کیا ہے تو وہاں پر ہمیں رکنا پڑے گا تو اپنے کزنس یعنی ماموں زاد بہنیں خالہ زاد بہنیں چچا زاد بہنیں یا منہ بولی بہنیں ایسا بھی ہے کہ ہے نا کوئی منہ بولی بہنیں ہو جاتی ہیں تو یہ بھی یاد رکھیے کسی نام محرم کو منہ بولی بہن منہ بولی بیٹی یا منہ بولی ماں بنا کر اسے بے پردہ ملنا جلنا یہ جائز نہیں ہو جاتا اسی طرح اپنی پڑوسنوں یا بچوں کی خالہ جسے عام میں سالی کہتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے مذاق مستیاں کرنے میں جسے مزہ آتا ہو وہ اس روایت کی ہولناکی پر غور کرے جو کسی اجنبیہ کے محاسن پر نظر کرتا ہے بروز قیامت اس کی دونوں آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیر دی جائے گی تو ایسے پھر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ وہ آنکھ جو مٹی کا زیادہ تک برداشت نہیں کر سکتی وہ بھلا آگ کی سلائی کیسے برداشت کر پائے گی مٹھی اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ان یہ جو روایت ابھی آپ کو اسلائی بھائی نے سنائی ان سے کئی لوگوں کا ذہن بنا ہوگا کہ چلو ان اللہ تعالیٰ میں آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کروں گا لیکن یہ کہ اس بات کا مشاہدہ ہے کہ عام طور پہ اس میں ناراضگیاں بھی ہو جائیں گی کہ دیور بابی سے پردہ شروع کرے گا یا اپنی کزن سے یا کالج کے اندر انسٹیٹیوٹ کے اندر طالبات کے ساتھ فری ہو یک دم اس نے آج سنا اور وہ پردہ کرے اب مذاق تو اڑے گا اس کا اور شیطان اور اس طرح کے کلمات بھی شیطان منہ سے نکلواتا ہے کہ بھائی اپ, اپنی تو نیت صاف ہے نا یا اپنا تو دل سے اپنے تھوڑی وہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ یا وہ کہتی ہیں کہ بھائی ہم تو تمہاری بہنیں ہیں تو بہنوں سے کیسا پردہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے یا بابی بولتی ہے کہ میں تو تمہاری ماں کی جگہ ہوں تو اس میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کٹن رہنا ہے اور یہ ارشاد فرمائے کہ اس میں پھر کرے کیا اگر وہ کہیں تو بندہ صبر کرے اور کیا کرے صبر کرے اور ہمت کرے اور ہرگز گرز ہمت نہ ہارے ایک حدیث مبارکہ میں اس طرح کا ارشاد ملتا ہے اس طرح کا مضمون ہے نبی کریم علیہ صلاح السلام نے اشاع فرمایا کہ خالق یعنی اس عصا کا مطلب یہ ہے کہ خالق ارس اجل کی نافرمانی کر کے مخلوق کی فرما برداری ہرگز بجا نہ لاؤ لہذا عقل مندی تو یہی ہے کہ مخلوق کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر خالق کی ناراضگی سے بچے بلکہ اگر اس بات پر ناراضگی ہو بھی جائے یعنی اللہ تبارک وطالعہ کی ناراضگی سے بچتا ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے اس وجہ سے اگر اس کی کسی دنیا میں کسی سے اگر ناراضگی ہو بھی جاتی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ گویا تم روٹے ہم چھوٹے ہاں یہ یعنی اس میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے آپ کو کہ کیسا بھی معاملہ آ جائے تو یہ نہیں کہ آپ بہ جائیں اس میں بلکہ آپ نے مضبوط رہنا کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے گا میں تو بھائی اٹل ہوں میں نے اب پردہ نہیں چھوڑوں گا ان اللہ تعالیٰ حضرت اب یہ اس حوالے سے ہم نے کچھ باتیں تو بہت ساری لی وظیفہ رہ گیا وظیفہ ایک مختصر دے دیں تو سلسلے کا وقت ہو رہا ہے کہ جس کا گناوں کی طرف میلان ہو یاد رکھے کہ جتنا زیادہ میلان ہو وہ صبر کرے اور جتنا غلط زیادہ ہوگا اتنا صبر پر سواد بھی زیادہ ملے گا سوتے وقت یا ممی تو یا ممی تو یا ممی تو اس کا ولٹ کرتے رہیے یہاں تک کہ نیند آ جائے ان عز اللہ اعضا وجل فائدہ ہوگا یہ یاد رکھے جب بھی لیٹے لیٹے کچھ پڑے تو پاؤں سمٹے رکھنے چاہیے کہ یا ممی تے بغیر حساب جنت میں داخلے کے لیے ہر نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر سات بار پڑھ کر سینے پر دم کیجئے انشاءاللہ عزوجل بری عادتیں بھی چھوٹیں گی اور عبادت میں بھی دل لگے گا انشاءاللہ تو مجھے مجھے ست بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے روحانی علاج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے جی پتہ ہمارا ہے سلسلہ روحان علاج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی اگر آپ ویڈیو سوال بھیجنا چاہیں تو اس ای میل ایڈریس فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی آپ اس وقت سکرین پر ملازہ فرما رہے ہیں فیڈ بیک ایٹ اس پہ آپ روانہ کر دیجئے انشاءاللہ تعالی اور سوال اگر ریکارڈ کروانا چاہیں تو ابھی ہاں تو ہاں 63 منٹ کے اندر اندر اس نمبر 34942626 یہ نمبر آپ کے سامنے اس وقت آ رہا ہے تو 63 منٹ کے اندر اس نمبر پر انشاءاللہ رابطہ فرما لیں تو دوسرے ممالک سے رابطہ کرنے والے یہ اس سے پہلے 009221 یہ ملائیں گے آپ اور انشاءاللہ شاء اس کے بعد یہ نمبر ملائیں گے پاکستان سے ملانے والے پہلے 021 کے بعد یہ آگے ملائیں گے اور باب المدینہ سے ملانے والے ڈائلیکٹ 3 سے اپنا نمبر یہ ملا لیں اس کا ہم بہنیں اس میں ہرگیز رابطہ نہ فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ درد کو دور کریں یہ جو آپ نے لائیو سلسلہ ابھی آپ نے کیا ہر بد کو الحمدللہ للہ بارہ بجے ہوتا ہے اور نشر مقرر کے طور پر یو کے اسلامی بھائیوں کے لیے بروز منگل رات چار بجے یہ سلسلہ ان اللہ تعالی پیش کیا جائے گا اور شرعی رہنمائی کا سلسلہ ڈبل بارہ گھنٹے یہ مدنی چینل کے تحت یہ الحمدللہ للہ جاری اساری ہے تو اس کے لئے نمبر نوٹ فرما لیں ڈبل زیرو نائن ڈبل ٹو ون تھری فور نائن فور زیرو ڈبل فور تھری یا آپ اس وقت پر یہ نمبر ملاحظہ کر رہے ہیں ہو سکے تو اسے نوٹ کر لیجئے موبائل ہو تو اس میں فٹ کر لیجئے اور شرع رہنمائی کے لیے ہر وقت آپ ان اللہ تعالیٰ ڈبل بارہ گھنٹے آپ یہ رکھیے اور ویب سائٹ کے ایڈریس بھی آپ کے علم میں ڈبلو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے اور جو ہم نے معاملات سنے جو بھی پریشان تھے بلکہ اللہ تعالی پوری دکھیا امت کے دکھ اور درد کو دور کر دے سب کو برکت نصیب فرمائے تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں جو قرض دار بتا رہے تھے اللہ تعالیٰ انہیں شفا خراثی عطا فرمائے کینسر کے مریض کا تذکرہ ہے جتنے کینسر کے مریض سب کو مرا شفا اطا کرم فرما دے فضل فرما دے امین بجاہ نبیل الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی برکتیں حاصل کیجیے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ صلی صل اللہ علیہ صل علی وسلم مسائب میں کبھی سے شکایت لب پہ مت لانا